حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الفقار کہنا کیسا ہے سید الفقارا اس میں اصل میں ایک مرتبہ یہاں اختلاف ہوا کسی مولانا نے اس جملے پر تکفیر بھی کر دی تھی مگر پھر انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فقیروں کے بھی سردار ہیں بلکہ سب کے سردار ہیں امیروں کے بھی سردار ہیں غریبوں کے بھی سردار ہیں بات بات مہتو کہتے مہتو ہیں کہ اپنے آپ کو کہنا جائز نہیں کیونکہ اپاک ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کو شیر کہتے تو شیر پاک ہوتا ہے کیا؟, کیا بھائی کچھ وجہ ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ حضرت علی کو شیر کہنے کا مطلب شیر جیسے دلیر یہ مطلب ہوتا اور غوث آزم کا کتا کہنے میں مراد یہ نہیں کہ دم بھی ہو چار پیر بھی ہو غلازت بھی کھاتا ہو نکالتا ہو کتے کی وفاداری مشہور ہے سمجھے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ڈال دیں وہ وفادار رہے گا, سمجھے گا نا ہاں تو جنہوں نے سوال کیا ان سے پوچھو کہ کچھ لوگ انسان حضور کا صدقہ کھانے کے باوجود وفادار نہیں اور کتا ایک ٹکڑا اگر کوئی کھلا دے تو اپنے مالک کا وفادار ہوگا سمجھ گئے نا